من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم ايقاظا وهم رقود <تصفيق> ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط زراعيه بالوسيل لو اتلات عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قال ربكم أعلم ما لبستم فبعثوا أحدكم بغريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى تعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فیملب آپ ان کو جب دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ جاگ رہے ہیں احمون حالانکہ وہ تو سو رہے ہیں ون ذاتل غذا اور ہم ان کی کروٹیں کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب بدلتے ہیں و کلبم باسطم ذرا اور ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوئے ہے چوکھٹ کے اوپر لوت طلا اگر آپ اساب کاف کو جھانکیں گے دیکھنے کے لیے لمن ہوم فرارا تو ان سے ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے ولا ملت تمن ہم اور آپ کے اندر ان کی وجہ سے ڈر بھر دیا جائے گا پھر اسی طرح ہم نے ان کو ایک مدت کے بعد اٹھایا تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنے ہم سوئے ہیں کہا کتنے سوئے ہو کالو لبن کہنے لگے ایک دن یا تھوڑا دن ٹھہرے ہیں کالو ربو کم عالم علما لبست لگے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جس نے تمہیں ٹھہرایا تھا فباسو اہدم دور کو ماضحیل المدینہ بس بھیجو اپنے میں سے ایک شخص کو یہ سکے دے کر شہر کی طرف اور چاہیے کہ وہ دیکھے کون سا کھانا اچھا ہے پاکیزہ ہے تو وہ چاہیے کہ اس میں سے وہ تمہارے لیے کھانا لے آئے اور وہ شخص جو جائے کھانا لینے کے لیے تو وہ نرم دو بات کرے ایسی بات ہو کہ تمہیں کوئی پہچان نہ سکے اگر وہ لوگ تمہارے اوپر غالب آ وہ تمہیں ماریں گے سنسار کریں گے یا تم کو اپنے مذہب یعنی شرک والے مذہب میں لوٹائیں گے تو تم ہر جز پھر کامیاب نہیں ہو سکو گے اگر اس مذہب کی طرف لوٹ گئے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو غار میں پناہ دی اور ایک مدت تک سو رہے لیکن ان کی سونے کی حالت ایسی تھی اسابقاف کی کہ باہر سے اگر کوئی بندہ جیسے قرآن مجید نے بتایا کہ دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جاگ رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہ کوئی ایسے غافل والی نیند نہیں سوئے تھے ایسے اندازہ ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں بعد نے لکھا ہے اللہ عالم کے کہ ہلکی ہلکی آنکھیں ان کی کھلی تھیں جیسے بعض لوگ سوتے ہیں تو ہلکی سی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے یا یہ کہ جب کوئی دیکھتا تھا تو یہ اچانک من جانب اللہ اس وقت کروٹ بدلنے لگ جاتے تھے تو کروٹوں کا بدلنا دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ گہری نیند نہیں ہے تو آگے قرآن میں کہہ بھی دیا ہے آپ تو دیکھیں گے کہ یہ جاگ رہے سمجھیں گے کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم ان کی کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا انتظام تھا مطلب ایک ہی سمت میں اگر صدیاں سوتے تو وہ نیچے کا علاقہ سارا خراب ہو جاتا لیکن سب میں نمر ود بھی ہوتا ہے اللہ چاہے تو گوشت خراب ہوتا ہے لاش خراب ہوتی ہے اللہ چاہے کہ اس کو محفوظ رکھنا ہے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں جس بندے کا ایمان اللہ پر اللہ کے رسول پر شریعت پر قرآن و حدیث پر وہیں پر ایمان ہو تو اللہ کی کسی بات کو ماننا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالی قادر ہے وہ ذرے ذرے کو جمع کر کے دوبارہ انسان بنا لیتا ہے تو یہ تو سولانا تھا اس کے لیے اتنا مشکل نہیں ہمارے لیے مشکل ہے وہ مقل گہ ہم زیادہ کروٹیں بدلتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ سنت طریقہ تو دائیں کروٹ کے اوپر سونا ہے اور لیکن اس کے بعد اگر کوئی ضرورت کروٹوں کو بدلنے کی پڑتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ سنت طریقے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے جو ابتدائی طور پر وہ دعا کر کے سوئے وہ کل داستم ذرا بال وسیط ان کا کتا جو ان کے ساتھ خود ہی ہو گیا تھا نہیں تھا جدا ہو رہے تھے کرنے لگا. انہوں نے کوئی نہیں کیا. اور اگر مقرر حفاظت تھا کتے کی تین قسمیں ہیں جس میں دو قسموں کے کتا رکھنا جائز ہے اور ایک قسم کے کتے کو رکھنا انتہائی بری بات ہے اور ناجائز ہے اپنی حفاظت کے طور پر کتا اگر مویشی کے لیے حفاظت کے لیے ہو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ہو باغ کی حفاظت کے لیے ہو کتا رکھنا جائز ہے اور اسی طریقے سے شکار کی نیت سے کتا رکھنا ہو تو بھی جائز ہے لیکن اگر شوق کے طور پر کتا رکھنا ہو جیسے آپ دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں کیا نظام ہے اپنے آپ کو بھی اتنا خیال نہیں کرتے لوگ دنیا کتوں کا خیال کرتی ہے ان کو نلانے کی اور ان کی رسویں اتنی نہیں اتنا اتنی رسیاں رسیاں مہنگی کا بہرحال نے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے حدیث ہے جب وہ ماحول میں آپ کو بگڑتا ہے اتنا بگڑتا ہے اتنا بگڑتا ہے کہ نجس چیز کی چوکیداری اور حفاظت میں اس کی دیکھ بھال میں اس کی صفائی ستھرائی میں لگ جاتا ہے ہر چیز جو ن جیسے شریعت نے اس کو تین مرتبہ دھونے کا کہا ہے اگر وہ نہ پاک ہو جاتا ہے برتن تین دفعہ دھویں وہ پاک ہو جاتا ہے کتا اگر کسی برتن میں کھاتا ہے یا لوہا ڈال دیتا ہے تو تین مرتبہ سے پاکی نہیں سات مرتبہ کے ساتھ ہے دنیا میں اس وقت جو دنیا میں جس طرح ہے اس نے اس وقت اپنی محبوب ترین چیز جو ہے وہ کتے کو بنایا ہوا ہے تو جو شوق طور پر لوگ کو رکھتے ہیں یہ بہت برا ہے اور اس کو اسلام نے ذر برابر بھی گنجائش اور جواز نہیں دیا ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہی جی کے اندر مدینہ کے زمانے میں آپ نے ایک زمانے میں حکم فرمایا کہ جہاں کہیں بھی کالے رنگ کا کتا نظر آئے اور اس کے آ... سر کے اوپر دو نقتے ہوں. ہوں اسے قتل کر دیے جائے یہ شیطان کتے کی شکل کے اندر ہے کتے کے روپ میں ہے شیتان بہرحال وہ شوق کے طور پر کتا رکھنے وہ جائز نہیں ہے اپنی حفاظت گھر کی حفاظت باغ کی حفاظت نویشی کی حفاظت وغیرہ کے لیے کتا رکھنا جائز ہے اور شکار کے لیے بھی جائز ہے کلباسند یہ خدا کے ساتھ وہرسو گے یہ چوکی کرتا رہا سات نوجوانوں نے اپنے مالک کے ساتھ وفا کرتے ہوئے بادشاہ پوری ضروریت کے ساتھ ناراضگی لی اور اپنے رب سے وفا کی ہے علیحدہ ہو گئے کہ ہم شرک نہیں کریں گے کتا جو ساتھ آیا ہو سکتا ہے اس طرح اشارہ ہو کہ کتا بھی ایک ایسا جانور ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے مالک کی وفا رکھی ہے اور اتنی سی روٹی کھاتا ہے ساری رات چوکی داری کرتا ہے انسان یہ تو اس وقت پوری کائنات اس کی خواب ہے پوری کائنات کے لیے غلات ہیں نباتات ہیں جو کچھ بھی ہے انسان جس کے لیے کائنات کی ہر چیز خاتون ہے یہ اپنے رب کا رفنا دار نہیں ہے اور اس کو 24 گھنٹے میں ذرا سی روٹی ڈالی جاتی ہے پوری رات بیدار ہوتا ہے سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس علاقے کی طرف کوئی شخص آ سکے تو قلب کل بہندا ستون بلندا نام پارے میں ذکر ہے کہ جو گھوڑے او... سوار ہو کر السلام کے لشکر کی طرف جانا چاہتا تھا اور بدوا کرتا تھا لیکن بدگوا ہوتی اپنے خلاف تھی میں اس پر تفصیل سے بات کر چکا ہوں لیکن وہ جو گڈے کے اوپر سوار ہوتے گیا تھا وہ گڈے ادھر جاتے گئے تھے جس علاقے کو جس طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے لشکر آئے ہوئے تھے اور وہ جہاد کرنا چاہ رہے تھے اور یہ اس جہاد کو ناکام بنانے کی فکر میں تھا لوگوں سے نذرانے وغیرہ سونا چاندی لیے تھے اس بزرگ نے یہ جس سواری پر سوار ہو کر اس علاقے کی طرف جا کے بدبیا کرنا چاہتا تھا وہ سواری ادھر نہیں جاتی تھی واللہ عالم سوال ایک خالد بن لہیا ہے راویوں میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دو جانور جنت میں جائیں گے اور بطور نمونے کے وہ گئے کہ وہاں رکھے جائیں گے ایک اساد کاف کا کتا اس میں وفا نے حد کی ہے اور ایک بلندہ کا دبا تو اس میں بفا میں وہ سمجھ گیا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر بدوا پیغمبر اور اس کے لشکر کے خلاف کی جائے گی جانور سمجھ گیا تھا اور وہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ بہت سارا سونے کا تھے سامنے آ گیا تھا چاہیں گے تو لشکر گزر رہا تھا انہوں نے چاہا کہ دیکھیں عبداللہ ابن عباس نے منع بھی کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں اس میں مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے لیے اجازت ہوگی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھیجا اور جب انہوں نے دیکھا اس گار کو تو بہت زیادہ وہ ساتھی ڈر گئے اور آ رہا ہے بہرحال یہ سو رہے اللہ کے امر سے نہ ہو ساد ہو گئی نہ ہو پھر یہ تین سو نو سال سو آپس میں بات کرنے لگے کوئی خاص اختلافی بات بھی نہیں تھی کچھ کہنے لگے کہ ایک دن سو ہیں کچھ کہتے دیکھو نا ہم وہاں سے اتنے بجے اٹھے تھے تو اب ہم جاگ رہے ہیں اتنے بجے تو یوں ایک دن ہو گیا ہو گیا ڈیڑھ دن آدھا دن سے یعنی زیادہ لمبی بات کسی نے نہیں کی ہے کہ مہینہ سو ہیں یا ہفتہ ہفتے سونے دادا تھا کہ اللہ والے اتنی لمبی نیند نہیں سوتے ہوتے جو اس میں صدیوں گزر جائیں یا ہفتے گزر جائیں جو غافل ہوتے ہیں انہیں نیند لمبی آتی ہوتی ہے جو ان فکر آخرت ہو ان کی نیندیں پوری ہوئی ہوتی ہیں وہ تو ایک گھنٹہ نیند کرنے تو ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور الگ سامنے وہ میناجات میں مصروف ہو جاتے ہیں مشورہ کیا اختلاف ان کا کوئی کوئی آدھے دن دن کہ اختلاف یہ نہیں تو ہفتہ یا مہینہ سوتے زہر ہے کہ نیک لوگ اتنا لمبا نہیں سوتے لیکن اللہ نے تو ان کو بہت لمبا سنایا تھا اور کوئی خاص اختلاف نہیں تھا دوستو تھوڑا سا اختلاف ہوا پھر کتنی سمجھداری کی بات کی انہوں نے دوستو میں دوستہ نہ کرو کروس نے سلایا تھا وہی جانتا ہے کتنے سوئے ہو چھوڑو اس بات میں پین اختلاف کی ضرورت ہے یہ نیت لہم کی پہچان ہے اور عام عمان پر یہ خاصہ ہونا چاہیے جب بھی کسی معاملے میں اپنا تنازع ہو اللہ رسول قرآن مجید میں پانچویں بار نے کہا فرق اللہ رسول اللہ اور اللہ رب کے رسول کی ہدایات کی طرف اپنے تنازع کو حوالے کرو اور ادھر سے جو ہدایت لیتی ہے اس پر عمل کرو, کرو تبھی تنازع نہیں ہوگا اور اس میں سکون بھی آئے گا برکت بھی آئے گی خوشی ہوگی خوشی ہوگی, خوشی ہوگی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی ابتباع کی اور ہم نے اختلاف پہلے اس میں کسی کی شکست بھی ہو لیکن اس شکست میں بھی سواب ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباہ یہاں پر بھی کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں تھا لیکن انہوں نے کہا بس اللہ کے حوالے کرتے ہیں بات کو بس وہاں بگوان دوارے کو ان شاء اللہ باقی بات